Allah اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ سیف اللہ علیہ وسلم نے قیام اللہ علم میں جو دوسرا پارا تلا پارے کی ابتداء میں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 اور تمنا برابر رہی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس آرزو اس خواہش اس تمنا کو شارت قبول بخشا اور حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر لیں یہ حکم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 انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شو شب و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ اٹھایا کہ یہ کون سا دن محمد پیش کر رہے ہیں کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی خان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کون سا دن ہے آج قبلہ یہ ہے تو دوسرے دن قبلہ وہ ہے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 وہ باشندگا نے جزیرت العرب کے لیے اور تیسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حکم کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہوں ان سب کا بدلا ابھی کروں گی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب کہ تمام احوال میں تمام امکنہ میں تمام جگہوں میں تمام احوال میں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 जिस तरह मां बाप अपने बेटे को पहचानते हैं कि इब्तदाय पैदाइश से लेकर चूंकि उनकी परवरिश में रहता है उसके जिस्म का कोई उज कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहता जिस हिस्से के ऊपर मां बाप की निगाह न पड़ी देखो इतनी बारीकियों के ऊपर कुरान निगाह रखता है अगर इसको उल्टा कह देता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 دیکھو, کتنی باریک اور کتنی نازک بات ہے چراغ جل رہا ہے گھر میں چراغ جل رہا ہے روشنی کا وائس دریا چراغ جل رہا ہے اچانک بج گیا اب اس پر آپ جزا فزا کریں ارے کیا ہو گیا لائٹ کو کیا ہو گیا موم بتی کو جزا فدا کرنے لگے اور ایک ہے جیسے ہی وہ چراغ بجھا آپ کہیں انہ راجو کتنا فرق ہو گیا دیکھو دونوں چیزوں میں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 اچھے امال کیے ہیں تو جنت پہنچ گیا خوشی کا مقام ہے وہ انہراج اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس جملے میں در حقیقت انا للہ ہی وہ انہ میں دو جملے ہیں پہلا جملہ انلہ ہے اس میں انسان کو دلی اور عقلی تسلی دی گئی ہے اور وہ انہراجن دوسرے سینٹینس کے اندر تبعی تسلی دی گئی ہے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 سلاماتم میں رب رحما جو لوگ صبر کر کے یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں یہ جملہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیاوی برکتیں دینی برکتیں ظاہری برکتیں باطنی برکتیں یہ ہے وہ رحمتن اور جو چیز چلی گئی ہے اس کا نعمل بدل مل جائے گا بیٹا مر گیا ہے اللہ تبارک کئی بیٹے دے دے اس کے بدلے دکان ایک جل گئی ہے دکان کا تھوڑا نقصان ہوا ہے انہیں اللہ راجون پڑھ دیا اللہ تبارک وہ تالا اسے دو دکانیں دے دے یہ وعدہ ہے اللہ کا اگر تو صبر کر لے اور انہیں اللہ راجون پڑھ لے تو دنیاوی برکتیں سالابات دینی برکتیں سلامات کے اندر داخل ظاہری برکتیں سالوات کے اندر داخل باطنی برکتیں سلامات کے اندر داخل وہ اور جو ہاتھ سے نکل گیا جو چیز کھو گئی اس کا بدل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 ان کی دہشت کا مقصد کیا تھا دعوت لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ دعوت لوگوں تک کون لے جائے گا امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اس فرض منصبی کو ادا کرے گی قیامت تک انفرادی طور پر بھی اور, طور پر. اور پارے کے شروع میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ وہ کزالی کا, کا مطلب بالکل کیا کہتے اس کو middle. بیچ تین لکیریں کھینچیے ایک دو تین تو یہ جو مڈل ون یہ جو بیچ والی جو لکیر ہے اس کو کہتے ہیں وسط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 لیکن دو مردار اللہ نے حلال کر دیے تلی اور کلیجی کبھی اور تہال تلی اور جگر یہ دو خون ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو خون یہ حلال کر دیے ہیں. اور دو مردار جو عام طور پر میتا کے اندر سے یہ سمجھ میں آتا ہے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 تیسرے نماز قائم کرنا چوتھے زکات دینا زکاک الگ ہے یہ فرض ہے اور مالے محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے بعد ایفائے عہد ایفائے عہد وعدے کا پورا کرنا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں قرآن حکیم نے ولم فون بے احدیم کہہ کر کے تاجروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے